ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک سو ایکواں سالانہ سے مقدس ہے جو جماعت رضاء مصطفیٰ ممبئی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتوں سے بہراور ہو رہے ہیں حضرات وقت اتنا نہیں ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ کوئی بھی گفتگو کی جائے بس اتنا کہا جائے گا کہ نظم و ضبط کا ہر طریقے سے آپ حضرات خیال رکھیں گے اور باہر سے آنے والے حضرات جو اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں باہر جماعت رضائے مصطفیٰ کا ٹیبل لگا ہوا ہے آپ حضرات اپنے ناموں کا اندراج اپنا اپنا موبائل نمبر اپنے علاقے کا نام وہاں نوٹ کروا کر کے آئیں حضرات اب آئیے بلا تاخیر میں یہی سے سفر کو شروع کرتا ہوں کہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عبِ تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عبِ تناہی سے ہیں بری حیرہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات عبد الا تاخیر آئیے میں اس سراخانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے نانستو منقبت و آواز کے حوالے سے پورے ملک میں جانا و پہچانا جاتا ہے جو فیدائ حضور تاج الشریعہ عاشق حضور تاج الشریعہ شریعہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے میری مراد شاہکار جناب شاداب رضا صاحب سے ہے وہ تشریف لائیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت غوث آدم یا منقبت سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ کروائیں سلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیکم السلام آلی... و رحمۃ اللہ یا وہ مل کر پڑھے وسلمیابی و اختر قادری فلد میں چل دیا کلد واگے کر کے قادری کے لیے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہالا راگ گئے جس سے نہ خوش ہو پیاں بو راگنی اچھی جن دن دن نہیں پڑیے صلی, صلی اللہ بیا سولہ گیا کبھی بلا سکارے میں ہوں پاک میں پڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا وہ کلام پیش کروں جس میں آپ بھی میرا ساتھ مشہور کلام اور مقبول کلام مقبول کلام ہو سکے تو ایک آواز ہو کر کے اس کلام میں سارے شامل منوور میری آنکھوں کو میرے شمسوں تو کر دے منوور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے ملوور آنکھوں کو میرے دوہا کر دے کی دھوم میں وہ سا غزل دو کر دے اور موقی دوم میں وہ سا جس پہ بیدا کر دے جہاں اللہ بچ کے بولو نا سبحان اللہ <حدد> تیار اللہ زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری تمہاری جلک تمہاری مغر زمین و پلک کا نشانہ تمہارے لیے جینا میں چمل چمن میں سمجھ تمہارے لیے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سوبھا تمہارے لیے دیوا کے تلے سنا میں کھلے اختر کی سبھا تمہارے لیے دیوا کے تلے سنا میں کھلے آقا ہماری سبھا وہ جب جاگے آگے جسے جاگے, جاگے, جاگے اسے روا کر دے چڑھا میں عام پیغام باق رضا کر دے پلٹ کر نیچے دیکھے پھر جدید آلہ حضرت ہے کیا ہے کیا تو آگے تاجو شریعہ ہیں کہ پیغام اعلی حضرت یہ ہے نبی سے جو میرے استابی سے جو میرے نا اسے اللہ عطا کر دے قربان جاؤ جاؤ جاؤ کیا شیخے تو دیکھو قیلے تہوار میں مل جاؤں گلوں میں کے کھل جاؤں چلے جاؤ مرلی لے کوئی مسئلہ ہو یا پتوار چلے جاؤ میں کوئی یا پتہ چلے جاؤ رلی میں بس بس بس ایک ہی پل میں پش کوہ میرے اگر رضا طرح <تصفيق> دے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سبحان اللہ ماشاءاللہ علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت عشق احمد کی پہچان ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اور نج کے دشت کے ایک پیڑ نہ بچ پائیں گے نجد کے دشت کے ایک پیڑ نہ بچ پائیں گے صرف آدھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت اللہ صرف آدھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت حضرات ابھی کا وقت جامع معقول و منقول عالم باوصول حمد علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب طبلہ مصباحی کا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے ہیں بھی اور اب ان کی جگہ میں پہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا جو مجھے حکم ہوا ہے محترم المقام لائقِ صد احترام صناخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب سفیان حزوی صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے ساتھ مل کر باب بلند دروش شریف کا نرزانہ پیش کریں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسن مائے دہی یا حبیب اللہ پڑیے سنندہ ہوا ہے دہی کیا رسول اللہ وسنائے دہی یا ابی کلام سیدھی تاج شری شری متن اللہ تعالی آپ لوگوں کی سماج کے حوالے کر رہا ہوں دیں دیں خوالے خوالے حضرت حضرت حضرت جو ہے جو, جو, جو, جو, جو ہے سرکار تسلیم کے زلف عمبری کا ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ساتھی تاج و شری شریع ش شمی بیل بیلا پامدی نی سا شمی مزل فین سوگا مدی سے مدینہ رے گم گم گا بد کی تجھے ہیں آیش ابد کی سیلامدی سجھے ہیں آیش ابدی سیلامدی شھ مدی مائے گو کہ نشینا اٹھا اٹھامدی دس وقت میں سیری تاج سری میں مختی سیدش کیا رنگ کو کرم کے میں کوئی با آئے گا آئے آئے اختر سبحان اللہ آئے جائے گا آئے میرا آخ تین جائے گا میرا آخ جس طریقے سے سماد کرنا چاہیے شاید ابھی اپ حضرات کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوئی ہے بہرحال اپ حضرات کو سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے اور اپنے قلب کو روشن رکھ کر کے ان علماء کرام کے مقدس شہروں کی زیارت کرنی چاہیے حضرت تقوی پر ناز ہے نطہارت پہ ناز ہے نا تقوی پر ہے نطہارت پہ ناز ہے ہم کو تو بس نبی کی شفاعت پہ ناز ہے ہم <مسلنس> <مسلنس> کو تو بس نبی کی شفاعت پہ ناز ہے اور احمد رضا کا علم ہے دنیا میں بے مثال احمد رضا کا علم ہے دنیا میں بے مثال ہم کو رضا کے علمی جلالت پہ ناز ہے ہم کو رضا کے علمی جلالت پہ ناز ہے وارث ای ای ای ای علوم رضا اظہری میاں اے وارث علوم رضا اظہری میاں ہم سنیوں हم کو تاج شریعت, شریعت پہ ناز ہے ہم سنیوں کو تاج شریعت پہ ناز ہے اب آئیے وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے تمام تر علمی توانائی صلاحیتوں کے ساتھ ممبر شریف کی زینت بن چکی ہے یعنی میری مراد کرے خلوص و محبت ناشرے حق و صداقت و حضرت, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر وزا صاحب قبلہ مصباحی جن کا عنوان ہے دور حاضر میں قطب الارشاد حضور تاج حضوریہ آپ اسی موضوع کے حوالے سے ان کی جسم کو سماعت فرمائیں گے آئیے ان کا استقبال کر لیں اس سے پہلے ایک اعلان کی سماعت فرمائیں جو وہ حضرات گیٹ پر جماعت رضاء مصطفیٰ کے ارکانوں ممبران کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ناموں کا اندراج اس رجسٹر میں موبائل نمبر کے ساتھ کروا کر کے پھر یہاں شرکت کی حضرت کا استعمال کر لینا تقوی نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت قرص حضور اعلی حضرت جماعت رضاء مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا صاحب بصباحی نارے تقدید نارے رسالت السلام علیکم الرجیم بسم اللہ وبرکاتہ صدق اللہ مولان العظیم و صعود رسول النبی المعین الکریم و نکھن ذالی شاہدین و منت شاہ رب وحمد معزز سامعین کرام شخصیت بہت عظیم عنوان بہت وسیع اور میں بہت چھوٹا میرا علم بہت کم مگر اس کے باوجود میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں چند منٹوں میں اس اہم عنوان کے ساتھ انصاف کر سکوں مگر جن کی غلامی میں اللہ نے ڈال دیا ہے اب انہیں سے فیضان کرم کا طالب ہوں اور ان شاء اللہ میں کل گیارہ منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ سات بج کر کے چودہ منٹ پر انشاء شاء اللہ الرحمٰن ہم عالم اسلام کی اس عظیم الشان اور عبقری شخصیت کے قل شریف میں شرکت کریں گے جسے زمانہ تاج شریعہ علیہ رحمٰ کے نام سے جانتا ہے بس ایک بار محبت سے دروش شریف پڑھ لیں اللہ ونا و شفیعین و نبی نا و مولانا و مل جانا محمدیل کرم ولی وارک و وسلم فلاطا و سلامت علی کے یا رسول ابا فلاط و سلامن علی کی یا حبیب ابا حضور تاج شریعہ کون ہیں ان کی خدمات کیا ہیں عالم اسلام پر ان کا احسان کیا ہے ان کے مسائل جمیلہ کیا ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں سنیت کو کس قدر تجویز ترویج و اشاعت بخشا میں صرف ایک شعر میں اس تمہید کو سمیٹنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ اس شخصیت کو سمجھ لیں گے ان کا نقشے پا ان کا سایہ اکتجلی ان کا نقشے پا ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پا چرا جس طرف وہ چل دیے بس روشنی ہوتی گئی میرے عزیزوں امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے آج وہی سراغ لے کر کے ہم حضور تاج شریعہ کی برکت سے سرکار مفتی آزم ہیت کا فیضان لیتے ہوئے امام احمد رضا کی بارگاہ سے مدین طیبہ تک پہنچیں گے اللہ تبارک بطالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میرا موضوع ہے کہ حضور تاج شریعہ اپنے زمانے کے قطب تھے قطب کیا ہے اور قطب الرشاد کیا ہے یہ تشریح بھی وقت میں اس اتنی گنجائش نہیں ہے بس میں ایک اشارہ کر رہا ہوں ہمارے اکابرین علماء اور اولیاء کرام نے اس سلسلے میں جو وضاحت کی ہے تو قطب زمانہ وہ ہوتا ہے قطب زمانہ جس کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز پر قسم کھا لے اور کسی چیز کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے رب تعالی اس کی دعا کو قبول فرما دیتا اس کی بہت ساری خوبیوں اور اس کی شان میں سے ایک شان یہ ہوتی ہے مگر قطب الارشاد یہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو چکی ہے اور وہ اسے بدل دے تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ایک تو یہ ہوا کہ ہم کسی چیز کے لیے دعا کریں اللہ قبول فرما لے اور ایک کوئی چیز ہو چکی مگر وہ دعا کر دے اور کہہ دے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو تبدیل فرما دیتا تو یہ ایک بہت اہم منصب ہے اور میں پورے نیزان کے ساتھ کہہ رہا ہوں حوراج شریا اس منصب پر فائز تھے اب آئیے ہم آپ کے پاس وقت تو نہیں کہ ہم زیادہ آپ پر تفصیلی گفتگو کریں مگر میں نے دو جملوں میں تشریح کی ہے اسے ذہن میں رکھیں اور تاج شریعہ کے ارشاد کی طرف آئیں جھارکھنڈ کے ایک عالم دین جو حضور تاج شریعہ سے محبت رکھتے ہیں انہوں نے ایک مہلک مرض میں مبتلا ہونے کے بعد جب چاروں طرف سے نا امید ہو گئے ایک ایسا مرض جسے ہم اپنی زبان میں کینسر کہتے ہیں اتنا خطرناک مرض وہ اس کے شکار ہوئے اور ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اب یہ کینسر آپ کو ہو چکا ہے بڑا مہلک مرض ہے تحقیق سے ثابت کر دیا جتنے ٹیسٹ کرائے سارے ٹیسٹ سے یہ کینسر ہی ہے جب چاروں طرف سے نا امید ہو گئے تو بارگاہ تاجوشری میں پہنچے حضور تازو شریا کی بارگاہ میں پہنچے اور جتنی فائلیں تھیں جتنے ٹیسٹ تھے وہ سارے ثبوت اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے انہوں نے عرض کیا کہ حضور بڑی مہلک بیماری ہوئی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق مجھے کینسر ہے سرکار میرے حق میں دعا فرما دیں حضور تاجو شریعہ رحمان نے میں نے جو تشریف کیا اسے ذہن میں رکھنا حضور تاجو شریعہ فرماتے تمہیں کینسر نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ رپورٹ ہے یہ رپورٹ ہے اس ڈاکٹر کی اس ہاسپٹل کی فلا جگہ کی فلا جگہ ساری رپورٹیں پیش کر حضور یہ ساری چیزیں ہیں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں کینسر ہی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا نا کہ تمہیں کینسر نہیں ہے مگر ایک آدمی اسی مرض میں مبتلا ہے اور وہ شخص اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے وقت کے ماہر ڈاکٹروں نے تجویز کر دیا کہ یہ کینسر ہے پھر تیسری بات انہوں نے ارض کیا کا حضور مجھے کینسر کی شکایت ہے آپ اس کے حق میں دعا فرما دیں یہ سارے دستاویز یہ ساری رپورٹیں یہی بتا رہی ہیں حضرت کے چہرے پہ جلال آیا فرماتے میں نے کہا تجھے کینسر نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد ان کی ہمت نہ پڑی حضرت نے دعا کر کے کچھ پانی وغیرہ دیا اور ان کے حق میں دعا فرما دی اب ایک طرف سارے ڈاکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کینسر ہے مگر ایک طرف پیروں کا پیر روشن زمین شریعہ کی تمہیں کینسر نہیں ہے آنے کے بعد کچھ دنوں تک انہوں نے حضرت کا دیا ہوا پانی پیا اور جو تعبیث ملی تھی وہ تعبیث پہنا آرام محسوس ہونے لگا تو پھر ایک مرتبہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا کہا بھائی دیکھیے ایک مرتبہ پھر مجھے ٹیسٹ کرو اور جب دوبارہ ختم کے کے کے کے کے کے ہو چکا تھا اور مکمل اس کے نشانات ختم ہو چکے تھے ڈاکٹروں نے کہا یا تو ہماری رپورٹ غلط تھی یا تم ہم جہاں سے علاج کے آئے ہو وہ کوئی ڈاکٹر نہیں وہ کوئی خدا کا ولی ہے جس کے علاج سے یہ بیماری ختم ہو گئی <تصفح> اور سنو خدا تعالی کا کرم ہے اس he خاندان پر آلہ حضرت <Vallahi> بھی خطبو الانشاد تھے سرکار مفتی آدم بھی خطبو الانشاد تھے اور ان کے مقامات و مرتب مراتی پھدر جہاں افضل بہتر hey, hey, hey, مگر مجھے ایک واقعہ اس زمن میں بات آئی تمہیں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا دوں کہ حضور سیدنا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مناسب جلیلہ کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں مگر اس مناسبت سے ایک بات ارض کروں تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اللہ تعالی نے اس خاندان پر وہ احسان فرمایا ہے کہ اگر پونے دو سو سال سے پورے ہندوستان کے لیے یہ خاندان مر جائے فتاوہ ہے یہ مر جائے ولایت بھی ہے یہاں سے فتاوہ بھی باتیں جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ولایت کے منصف پر بھی فائز دیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ڈاکٹروں نے بتا دیا اس وقت کے طبیبوں نے بتا دیا کہ آپ کو تعون کی بیماری ہو گئی گلے میں گلٹی نکلی اور سارے طبیبوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تعون ہے ہے کی بیماری زمانے میں بریلی شریف کے اطراف میں شہر میں عام تھی وقت چار چار سو جنازے اتنی خطرناک وبا دو ڈھائی دن میں آدمی مر جاتا تھا گلے میں گلٹی نکلتی تھی اعلی حضرت کے گلے میں گلٹی نکلی طبیبوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے سب سے بڑے ماہر جو اس مرض کی شناخت رکھتے تھے انہوں نے دیکھا اور ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہی ہے مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا غور کرنا, کرنا ادھر کہہ رہے کینسر نہیں ہو سکتا تمہیں کینسر اعلی حضرت فرماتے کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا لوگوں نے کہا کہاون ہے طبیب نے فیصلہ کر دیا اور یہی اسی مرض کی شناخت ہے گلے میں گلٹی نکل چکی ہے لوگ پریشان ہیں مگر اعلیٰ حضرت پریشانی سے زیادہ پورے اعتماد سے فرماتے ہیں مجھے تاؤل نہیں ہو سکتا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر کیسے تاؤل نہیں ہو سکتا آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نارے تک بھی رسالت آپ حضرت تشریف رکھیں بس تیس سیکنڈ میرا صرف تیس سیکنڈ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مجھے تعاون ارے بولو بھائی نہیں ہو سکتا ڈاکٹروں نے کہا تعاون ہے اعلی حضرت کہتے ہیں تعاون نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جب لوگوں کو دیکھا کہ زیادہ پریشان ہے گھر کے لوگ تو آپ نے وہ راز کھول دیا کہا سنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کسی بیمار کو دیکھنے کے بعد یہ دو پڑھ لے الحمد للہ کا بھی تصری ممن خلق تفضیلہ تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے دعا پڑھنے والے کو محفوظ فرما دیتا ہے اور میرے رسول کی بات نہیں ہو سکتی میں نے زدہ کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی تھی تعاون نہیں ہو سکتا مگر ساری رپورٹ اس کے خلاف ہے رات میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا سارے لوگ موجود ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ تعاون ہے مگر اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہ اللہ صدق الحبیب و قذب الطبیب اے مولا داکٹروں کو جھوٹا کر دے اپنے حبیب کو سچا کر دے سبحان اللہ یہ دعا فرمائی ہے اور صبح اٹھے ہیں و نتعون ہے نتعون کا نشان تو میرے بھائیو یہ خاندان ہی بڑا برکت والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس خاندان کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی معیت ان کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کلی زمدی و تبو علیہ السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ قل شریف کا وقت ہو گیا ہے اب قل شریف کے لیے سب سے پہلے حضرت قاری سید عطا رسول صاحب قاری نظرِ عالم صاحب یہ فقیر محمد رضا صاحب کی چار حالات لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اصقمد لم يلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اصقمد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 قل أعوذ برب الفلق بالشر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله نفسه من شر الوسفات الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الإفلام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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيد وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبيد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا وسلام یا رسول اللہ یا رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں ہنکرشے مشکل کشا کے باستے کربلہ ہیں رت شہید کربلہ کے باستے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق دے باقر علم حدہ کے باستے صدق صدق صدق الاسلام کر بے غزب رازی ہو قازم اور رضا کے باستے بہر معروف سری معروف دے بے خسری حق میں گنجونے دے با صفا کے باستے بحر شبل شہر حق دنیا کی کتوں سے بچا ایک کار عبد وعید بیریہ کے باستے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے ساتھ سات بل حسن ابو سعید سعجزہ کے باستے قادری کر قادری رکھ میں اوپا قدرت نما کے واسطے پورے اربان بر ابراہیم ہم بر نار غم گلزار کر بھیگ دیتا قوانے دل کو زیادے دے رو کو جمال شی ضیاء مولا جمالیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے قوان فطل اللہ سے حصہ کے در کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے بیل محمد کے لیے کر شہید حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شب سے دیں بدر الخلاء کے واسط دو جہاں میں خاتمے آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسط نور جان و نور ایمان نور قبر و حسرت بل حسین احمد نوری لقا کے واسط کراتا احمد رضا احمد مرسلم میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسط حامدِ محمود اور حمادِ احمد کر ہمیں میرے مولا حضرتِ حامد رزا کے واسطے سایہِ جملہ مشایخ یا خدا ہم پر رحمہ کرمہ آل رحمہ مصطفی کے واسطے ہم کو عبدِ مصطفی کر بحرِ شیخِ مصطفی مفتیِ آزم جنابِ مصطفی کے واسطے بحرِ جیلانیمیاں لطفوں عطائے خاصوں نور کی بارش صدا ابنِ رزا کے واسطے یا خدا اختت رضا کو گلشن اسلام میں کرش بفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے مشکو راہ مصطفیٰ پر گام زندتنا مدام میرے سید شاہ آل مصطفیٰ کے واسطے یا الہی بیر عزرت مصطفیٰ عیدر حسن حسن و صوفت کر عطا ان کے گدا کے واسطے یا الہی امن و اماد امانت دار حضرت سید امین نبا صل اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا محمد اجماع صل على سيدنا مولانا محمد بالصلاه التي من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتتحلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيلات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت الثواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بل یا رب بالمصطفیٰ بل مقاصد وقف لنا ماں يا یا واسر يا الله يا رحمان یا رقیم دلِ مارا کل مستقیم بحقیہ کناب الویہ کریم فلاح المین مرقبہ شاہ پر ودگارہ بندہ نوازا یہاں جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی درود سلام کے نظران عقیدت پیش کیے گئے نات و منقبت کے حدیث پیش کیے گئے اور جو بیانات و خطابات ہوئے مولا ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ان سب کا ثواب بلا حساب جو تیرے کرم کے لائق ہے اور جو بھی شیرینی ما حضر ہیں مولا ان سب کا بھی ثواب جو تیرے کرم کے لائق ہے سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں نظر ہیں ان کے صدقے طیل تمام انبیاء و مرسلین علیہ اثرات و تسلیم کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب نظر ہے تمام قربۂ راشدین تمام صحابۂ کرام، رام صحابیاتِ فضام اہل بیتِ اتہار و اسواجی متحرات بناتے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و علیہ اجمعین کی بارگاہوں میں سب کا سباب نظر ہے جملہ طبین طب طاب مشحدین اولیاء کاملین بشائخ ثلاث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مدمین کی بارگاہ میں ان سب کا ثباب پہنچا دے بالقص حضور سرکار سیرنا غوسِ اعظم شہن شاہ جیلّہ محی الدین اشیخ اقل القادیلا علی روی اللہ و تعالیٰ وارغ اللہ کی بارگاہ میں ان سب کا ثباب نظر ہیں ان کے تمام مریدین متوسرین معتقدین آبائے کرام اولاد الرام ان سب کی بارگاہوں میں ان سب کا ثباب پہنچا دے سلطان خاجہ خواجہ خاجہ غریب نواز محن الدین کشتی اجمیری سنجری، علیہ رحمۃ و رضوان حضرت خواجہ قر الدین بخیا حضرت مؤ الٰی بابا فرید الدین گنشکر، شکر حضرت صابر فیا کر جری حضرت سیدنا مخدود مرصب جہان سمرانی علیہم الرحمۃ و رضوان کی بارگاہوں میں ان سب کا ثباب نظر ہے مشائق مطرہ اِدمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خباب عالیہ حضرت امام علیہ سیدنا امام محمد اللہ فاضل برس العزیز سرکار مفتی اعظم عالم حدت الشریٰ جمیع علماء اللہ سندر قابل امت کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب نظر ہے پھر خصوص صاحب عرص حضور تاج تاجری علی رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں ان سب کا ثواب پیش ہے مولائے قدیر اسما فل پاک کو قبول فرما بمبے شہر میں جتنے بھی اولیاتِ رام آرام فرمائے ماہ باب باؤد الدین شاہط حاضری شاہ حضرت پیرو شاہ شیخ مصری حضرت بابا برحمان ڈوگری والے حرتشیت اسماعیل شاہ قادری فریر والے حیثیش محرق جامنی دین کی بارگاہوں میں سب کی حاضریوں کو قبول فرما ہم سب کے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے مولا تیرے محبوبوں کا صدقہ ہماری ان خالی ہاتھوں کو ہر مراد سے بھر دے پرور عالم ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما مسلک حق مسلق اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک کے حضرت کہتے اسی سچے مسلک پہ ہمیں آمزن رکھ اسی سچے مسلک کا ہمیں خادم بنا اور اسی سچے مسلق پہ ہمیں موت نصیب فرما اور اسی سچے مسلق کے معنی والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما جہاں علیہ سنت تشریف فرما ان کے علم میں،, میں عمر میں علم خوب برکتیں عطا فرما رشتے میں وسعتیں عطا فرما یا جتنے بھی حاضرین جو بھی جائز مرادیں لے کر حاضر ہیں مولا سب کی جائید مرادوں کی تکمیل فرما اور سب لوگوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کمزوروں کو تندرستی عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو صاحب روزگار ان کے الال روزیوں میں برکتیں عطا فرما جو بیا اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور سالش بنا دے اولا قدیم جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو کسی بھی مصیبت اور کسی بھی مشکل کا شکار مولا ان کی مصیبتوں اور مشکلوں کو آسان فرما دے پرور دگارِ عالم حاسدین کے حسد سے عشرار کے شرور سے دشمنوں کے مقاعد سے تمام سنی سلقیدہ مسلمانوں کی حفاظت فرما پرور دگارہ حکومت شریعہ کے صدقے تحیر ہم تمام لوگوں کو ان ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما اعلیٰ حضرت حاضر برقس سرعزیز سے سچائی عشق عطا فرما اور ان کے عشقِ رسالت سے ہمیں بھی علم علم سے قبول فرما ہماری انتظام کو مقبول فرما بولا تیرے علم میں ہم سب کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما ہے اللہ العلیم بولا ہمارے علماء الخلت میں جو بھی بیمار ہیں عدیل ہیں انہیں جلد سے صحتِ کا ملا فرما۔ حضور محدس کبیر کو صحت و توانائی عطا فرما ان کے تمام بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما کر تادیر تادیر ان کے سائے کرم کا ہمارے سر باف فرما حضرت سراج ملت جو سخت علیل ہیں مولان قدیر اپنے کرم سے اور اپنے محبوبوں کے صدر تفیل انہیں صحت و توانائی عطا فرما شفائے کامل عطا فرما ہمارے حضرت مولانا سید العلی صاحب پرور انہیں بھی صحت و طبانائی عطا فرما ان کے تمام امراض کو دور فرما اور بھی جو ہمارے علماء علم سنت مولائے قدیر ان کو صحت و توانائی عطا فرما ان کی بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما اور خصوصاً امی حضور غلو الشریعہ علیہ علی و رضوان کی علی محترمہ مولائے قدیر ان علیل ہیں المین اپنے محبوب کے صدقے میں اعلیٰ حضرت اور قوسِ پاک کے صدقے میں انہیں جلد چپائے پامیا تھا فرما بولائے قدیر سیاست و آفیت کے ساتھ ان کے سائے کرم کو ہم سب بردرا سکوں گا التواب الرحیم رو ردگارہ اور اردو میاں المین انہیں بھی صحت عطا فرما توانائی عطا فرما اور زیادہ انہیں قوت بازو عطا فرما رور اور زیادہ سے زیادہ مسلک کی خدمات انجام دے العالمین ایسا انہیں ایسی انہیں صلاحیت عطا فرما اور ایسی انہیں مقبولیت عطا فرما حضور تاز و شریعہ کا انہیں پرتو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على إِ أوليا الله لا قَوْف عليهم وَلا يعذنون الذين آمعملوا وَكانوا ييتَّقون سبحان رَبّكَ رَبّ الْ الحِزة ي عَّا يسفون وَوسسلام على المُرسَلين وَحَمدُ للَّ ي رَّعَم آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں گے اور یہ نیاز انشاءاللہ اللہ حضرات تک پہنچے گی کسی طرح کا ماحول نہ پیدا ہونے پائے اور میں پھر ایک بار آف حضرات سے اعلان کر رہا ہوں کہ جماعت رضاء مصطفیٰ میں شامل رہ کر کے وہ علماء کرام جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ممبران حضرات جو جماعت رضائے مصطفیٰ میں شامل ہو کر کے مسلقِ اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور تمام حاضرین میں سے بھی ان حضرات کے لیے جماعت رضاء مصطفیٰ کی جانب سے ایک بہترین پروگرام رکھا گیا ہے قرآن اندازی کا پروگرام جن علماء کرام کا نام نکلے گا جن ممبران کا نام نکلے گا جن حاضرین کا نام نکلے گا ان میں سے دو دو لوگوں کو انشاءاللہ ان شاء اللہ اسے کے موقع پر جماعت رضاء مصطفیٰ بریلی شریف بھیجے گی سبحان, سبحان اللہ ہو مبارک مومنوں کے واسطے جنت کا زینہ آ گیا مومنوں کے واسطے جنت کا زینہ آ گیا ہو مبارک غ سے اعظم کا مہینہ آ گیا ہو مبارک غ سے اعظم کا مہینہ آ گیا جب مصیبت میں پکارا غوث آزمل مدد جب مصیبت میں پکارا غو سے المدد مدد دیشے دورہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا گردش دورہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اب آپ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم المقام اسیر حضور محترم جناب صادق رضوی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں اور تشریف لا رہے ہیں نیاز والے حضرات اور حضرت کو جانے دیں بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ جائیں تشریف لا رہے ہیں جناب صادق رضوی صاحب معزل حاضری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت رضاء مصطفیٰ کے سالانہ جلسے میں جسے ایک سو ایک سال ہو رہے ہیں اس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے ساتھ میں یہ عرص حضور سعید سرکار تاج شریعہ بھی ہے لہٰذا چند شعر میں منقبت کے پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے گا ص <سلام> <یا سلام> اللہ ہو علی مل رسول اللہ ڈھونڈتے تھک جاؤ گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے ایسا ن زمانے میں کہیں پا جب کبھی جب شہر بریلی کی طرف کی جاؤ گے ان کے روزی ہوا پا وہ ابن ولی ہے وہ سخی ابن سخی ان کے دروازے سے خالی نہ کبھی بھی جا میری روتی میری ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں اے میرے شیخ میرے خواب میں کب کیا میرے گھر کی اداسی نہ کبھی جائے گی کیا غریبوں کے یہاں اب نہ کبھی آ تاروں میں چمکتا چار تاروں میں چمکتا چار اور ظلم تربی تاروں میں چمکتا چا